یوم ترجف الراجفہ تم ضرور اٹھائے جاؤ جاؤگی جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو اس کے زیرے اثر تمام مخلوق مر جائے گی پھر جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں سوروں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا پہلے سور کو راجفا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی خطرناک اور ہیبت ناک چیخ ہوگی جس سے سارا عالم اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا اور سب پر ایک کپ کپی تاری ہو جائے گی پھر سب مر جائیں گے اور دوسرے سور کو راجفا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے سور کے بعد ہوگا اللہ تعالیٰ نے صورت الزمر آیت 68 میں فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اور سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे